بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج ہم وہ کتاب لے کے آئے ہیں امامت و ولایت اہل بیت علم السلام غدیر سے ظہور تک اس میں تین حصے ہیں جو پہلا حصہ ہے وہ دفاع غدیر پر گفتگو کریں گے اس پہ دوسرا حصہ جو ہے ولایت اہل بیت علم السلام کی ذمہ داریاں یہ دوسرے حصے میں بحث ہوگی اس کی اور تیسرا جو ہوگا وہ ہوگا میدان غدیر اعلان ولایت و امامت خاتم العما حضرت امام مہدی علیہ السلام تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا حصہ دفاع غدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں حدیث غدیر ایسی حدیث ہے جو تواتر و اعتبار کے لحاظ سے کسی بھی دوسری حدیث سے بالا نظر آتی ہے جسے ایک سو بیس صحابی اور کئی تابعی اور سینکڑوں محدثین نے کتابوں میں جگہ دی ہے دنیا کی ساری امتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں واقع غدیر جو اٹھارہ ذی الحج کو میدان غدیر خم میں واقع ہوا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا واقعہ اس نام سے مشہور نہیں ہے حدیث غدیر کو مذہب امامیہ مستند اور مستحکم دلیل و حجت جانتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت مطلقہ کے لیے اسی حدیث غدیر سے استناد کرتے ہوئے امامت و خلافت کو الہی جانتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ بے حکم خدا و ذریعہ نبی منسوب کیا جاتا ہے لوگوں کے ذریعے منتخب نہیں کیا جاتا ہے حدیث غدیر کے ثبوت میں اس قدر دلائل کرائین اور شواہد و استناد مخالف کتابوں میں محفوظ ہیں کہ انہیں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے 110 سے زیادہ صحابی اور 84 تابعین اور 360 سے زیادہ سکے محدثین نے اسے روایت کیا ہے امان متقلمین علامہ میر حامد حسین ہندی اور علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ما ترکت کتابوں میں حدیث غدیر کے تمام مشہور اور غیر مشہور راویوں کے حالات ان کی روایت کو جمع کر دیا ہے خود اہل سنت کے بزرگ مرتبہ محدسین نے صحت حدیث کی گواہی دی ہے اور بعض علماء اہل سنت نے مستقل طور سے مسئلہ ولایت اور حدیث غدیر پر کتابیں تحریر کی ہیں مرحوم علامہ مینی نے چھبیس علماء اہل سنت کے نام درج کیے ہیں الغدیر جلد ایک صفا ایک سو بیانوے امام الحرمین ابو جوینی استاد غزالی بروایت شیخ سلیمان حنفی کہتے ہیں بغداد میں ایک جلد ساس کے ہاتھ میں ایک کتاب کی اٹھائیسویں جد میں نے دیکھی ہے جس میں حدیث غدیر من کنت مولاح ہو علیون مولاح کی روایت کو جمع کیا گیا تھا آخر میں لکھا ہوا تھا بقیہ مطالب تیسویں جد میں درج ہوں گے ابو حافظ ابو العلی عطاء اللہ ہمدانی کہتے ہیں میں حدیث غدیر کو پچیس طرق سے روایت کرتا ہوں الغدیر جد ایک صفا ایک سو اٹھاون بروایت اسی وجہ سے جمہور علماء اہم سنت حدیث غدیر کی صحت و اعتبار میں کوئی شک و تردید نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے مختلف الفاظ اور مفاہیم کو بہانہ بنا کر تعویر و توجہ اور اعتراض کرتے رہتے ہیں وہ کوئی نیا اعتراض نہیں کرتے وہی پرانے اور گھسے پیٹے جن کا ایک نہیں کئی جواب دیے جا چکے ہیں اور ان پر مستقل کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں آئیے چند اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں پہلا اعتراض جب غدیر خم میں لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی تو آخر تاریخ حتی خود شیعہ کتابوں میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ بیان کیوں نہیں پایا جاتا جس میں یہ فرمایا ہو لوگوں نے غدیر خم میں میری خلافت کی بیعت کر لی ہے اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ایک جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں یا پھر تواریخ و روایات سے ناباقفیت کی دلیل ہے اس لیے کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے متعدد مقامات پر حدیث سے غدیر سے مناشدہ و احتجاج کیا ہے مناشدہ یعنی قسم دلانا حجت قائم کرنے کے لیے حلفیہ گواہی طلب کرنا ہے شیعہ و سنی کے معتبر منابع سے چند نمونے ملاحظہ ہوں پہلا احمد بن ہمبل صحیح صنعت کے ساتھ نقل کرتے ہیں صحابی ابو تفیل کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے مقام رہبہ میں لوگوں کو جمع کر کے فرمایا میں ہر مسلمان کو قسم دیتا ہوں جسے واقع غدیر کم یاد ہے اور اس دن رسول اللہ سے حدیث سنی ہے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے تو تیس لوگ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ابو نعیم نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے گواہی دی اور اعلان کیا کہ اس وقت حضور اکرم نے حضرت علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے خدایا جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ اور جو انہیں دشمن رکھے اسے دشمن قرار دے ابود فیل کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا تو میرے دل میں شبہ تھا باہر نکلا اور وہاں سے زید ابن ارکم کے پاس آ کر عرض کی علی نے اس طرح میں نے سنا ہے اور مجھے اچھا نہیں لگا میں خوش نہیں ہوں زید نے کہا جو کچھ سنا ہے اس کا انکار نہ کرو اس لیے کہ جو کچھ تم نے سنا ہے اسے خود میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے مسند احمد جد چار صفا تین سو ستر حدیث انیس ہزار آٹھ سو شواہد و کرائین بتاتے ہیں کہ یہ مناشدہ صحابہ کے طریقے سے نقل ہونے کے ساتھ تواتر معنوی بھی رکھتا ہے غالباً یہ امام کی مخترض میں شک اور جنگ جمل کے بعد واقع ہوا ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا اس شان سے قسم دلانا لوگوں کا گواہی دینا اور راوی کے دل میں سن کر شبہ پیدا ہونا یہ حدیث غدیر کا منصب امامت پر دلالت کا ثبوت ہے ورنہ اتنے صاحبیوں کے کھڑے ہو کر گواہی دینے کا کوئی معنی نہیں ہے دوسرا ابو بکر بزاز لکھتے ہیں ابو اسحاق نے عمر بن زی مرہ سعید ابن وہب اور زید بن یشی سے نقل کیا ہے کہ تینوں نے اتفاقی طور سے بیان کیا ہے کہ حضرت نے مقام رحبہ میں مناشدہ کیا تو ہم نے سنا اور حاضرین سے تیرہ لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور حدیث غدیر کو آ حضرت سے سننے کی گواہی دی البحر رخا ابو بکی دو سو بانوے جلد تین صفا پینتیس حدیث سات سو چھیاسی ناش موسیہ علوم العلوم حکم بیروت المدینہ تیسرا خطیب خوار نے دو سلسلوں سے مناشدہ امیر المومنی علیہ السلام بروز شورہ نقل کیا ہے جس کو ابن اب الحدید متظری نے بھی لکھا ہے خطیب کی روایت کے مطابق ابو طفیل عامر بن واطلا صحابی نے بیان کیا میں شورا کے دن حضرت علی کے ہمراہ گھر پر تھا انہوں نے حاضرین سے اپنے فضائل و کمالات کا اعتراف کروانے کے بعد فرمایا تمہیں خدا قسم ہے بتاؤ میرے سوا تم میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا من کن تو مولا ہو علی مولا من و منصور من نصرہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا خدا یا جو علی کو دوست رکھے اسے دوست رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اسے دشمن رکھ جو ان کی مدد کرے اس کی مدد پرما اور اس کے بعد پیغام کے متعلق حاضرین کو غائبین تک پہنچانے کی تاکید کی ہو سب نے کہا خدا گواہ ہے آپ ہی کے لیے کہا گیا الغدیر جلد ایک صفحہ چوہتر اردو ترجمہ چوتھا آ حضرت کی وفات حضرت آیات کے سات دنوں بعد حضرت علی علیہ السلام نے مسجد میں آ کر لوگوں سے خطاب فرمایا پیغمبر اسلام حجت الوداع کے لیے تشریف لے گئے اس کے بعد غدیر قم آئے وہاں ممبر کی شبیہ آپ کے لیے بنائی گئی آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے میرا بازو پکڑ کے اتنا بلند کیا کہ آپ کے زیر بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی اور اس مجمع میں بآواز با بلند فرمایا من کن تو فعلی ہو علی مولا اللہ تعالی نے اس دن آیا اکمال الیوم اکملت لکم دینکم علیکم نعمتی نازل فرمائی اس بات الحدا محمد بن حسن صفا 18 حدیث بہتر پانچواں میں مدلسی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جب حضرت علی علیہ السلام کی گردن میں رسی ڈال کر اور سر پر تلوار رکھ کر جبرن بیعت کے لیے انہیں لایا گیا تو عمر نے کہا بیت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے مولا نے فرمایا اے مسلمانوں اے مہاجرین و انسار میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں آیا غدیر کے دن جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا اسے سنا ہے سب نے تصدیق کی اور کہا ہاں خدا کی قسم سنا ہے حوالہ بہار الانوار جلد 28 دو سو مرحوم علامہ ملوثی نے کتاب بہار میں متعدد مقام پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے رجوع کریں جلد 28, 29, 30, 31, 38 اور 41 اب ہم آتے ہیں دوسرے اعتراض پر حضرت علی علیہ السلام کا نام خلیفہ و جانشین کے عنوان سے قرآن میں کیوں نہیں ذکر ہوا قرآن میں کم از کم کوئی ایک آیت تو آتی جس میں حکم ہوتا کہ اے پیغمبر جانشین اور خلیفہ کا تعین آپ کے ذمہ ہے اگر آپ کہتے ہیں نام نہیں لیا جا سکتا ہے تو بطور کلی اس کے حکم صادر ہو سکتا تھا جواب اس کے بہت سے جواب ہیں مختصر ملاحظہ فرمائیں پہلا حزبنا کتاب اللہ کے دعوے دار آپ ہیں کوئی ایک آیت بتائیے جہاں یہ ذکر ہو کہ صرف قرآن کی پیروی کرنا چاہیے سننا تو روایات پیغمبر کی ضرورت نہیں دوسرا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا میں صرف چھبیس نبیوں کے نام قرآن میں ذکر ہوئے ہیں بقیہ کے اسما کس آیت سے ثابت کریں گے اس آیت کی نشاندہی بھی کر دیجیے تیسرا اگر قرآن میں نام کے ذکر کا مسئلہ ہے تو خلفۂ کا تذکرہ خلافت کے لیے کس آیت میں بیان ہوا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بحث و گفتگو میں شکست کے احساس کے بعد اس طرح کی کٹہجتی کی جاتی ہے اور جواب نہ بن پانے کی شکل میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں لہٰذا قرآن سے دلیل قبول کریں گے اس بات کے لیے خود انہی کی کتابوں سے روایت ملاحظہ ہو اہل سنت کے سائے سطح اور وہابی معتبر کتابوں میں ایسے افراد کے بارے میں حضور اکرم نے خبر دے دی تھی آ حضرت نے فرمایا ہے میرے بعد تم میں سے ایک شخص مسند حکومت پر تکیہ کیے آنے والا ہے میری حدیثوں میں سے جو حدیث بھی پڑھ کر سنائی جائے گی تو کہے گا ہم تو صرف قرآن کی پیروی کرتے ہیں چوتھا فرقہ وہابی کے بزرگ عالم عالم البانی کی تمبی دلچسپ تو یہ ہے کہ مکتب حسبنا کتاب اللہ کے پیروکار البانی جو گروہ وہ میں بڑے احترام کی نگاہ سے جانے جاتے ہیں خود اس سلسلے میں وہابیوں اور اس طرح کے تمام لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں اے مسلمانوں احادیث نبوی کی مدد کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو کیونکہ یہ کام ممکن نہیں ہے حتی زبان فہمی میں اپنے زمانے کے سیبیا ہی کیوں نہ ہوں حوالہ سنت سلاۃ النبی صفا 171 البانی 142 سو ہجری مکتب المعارف لنشر التوازی الریاض پاچوا اور رہ گئی بات بطور کلی ختم کا صادر ہونا تو اگر آپ قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے تو ایک نہیں بہت سی آیتیں مل جائیں گی جن میں امامت امیر المؤمنین کی تشریح کی گئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر سرسٹھ جو مذہب امامیہ میں امامت حضرت علی علیہ السلام کے پہچا دینے کے عنوان سے آیت ابلاغ کے نام سے شورت رکھی ہے آپ اپنے علماء کی تفاصر اور کتب کا مطالعہ فرمائیں جنہوں نے یہ آیت بلکھ کی مقام غدیر قوم حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں نازل ہونے کی صراحت فرمائی ہے اس مقام پر اہل سنت کے بے شمار اقوال سے صرف ایک قول پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہو جلال الدین سیوتی در منصور میں لکھتے ہیں ابو شیخ نے حسن سے تخریج کی حضرت رسول خدا نے فرمایا خدا نے ایسے پیغام پر معمور فرمایا ہے کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے لوگ ایک جھٹلانے کا ڈر تھا خدا نے تحدید فرمائی ضرور پہنچاؤ پہنہ عذاب کروں گا اس وقت آئے تبلیغ نازل ہوئی اور ابن ابل ہاتم ابن مردویہ اور ابن اثاکر نے ابو سعید خزری سے آیت بلغ کے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہونے کی نشاندہی کی ہے کہ یہ آئے رسول بل ضلع میں رابق انف الفام بلخت رسال تھا وا من یاس اے رسول جو کچھ تمہارے پروگریکار کی طرف سے حکم تم پر نازل کیا گیا ہے علی مومنین کے مولا ہیں پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا اور تم ڈرو نہیں خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا الغدیر اردو جلد ایک، ایک سو اس کے کے علاوہ آیت غدیر کے انوان سے متعدد آیتیں قرآن میں موجود ہیں جو کلی طور سے امامت امیر مومنین کے بارے میں سراحت کرتی ہیں اور علماء اہل سنت کی تصریح کے مطابق جسے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں مختلف روایتوں کی بنا پر تقریباً تین سو آیتیں امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان ابن عباس قال کالا میات علی, میاتا آیا علی ابن عبی طالب کی شان میں تیرہ آیتیں نازل ہوئی ہیں حوالہ تاریخ مدینہ دمشق جلد بیالیس صفا تین سو چونسٹھ طب بیروت انیس سو پنچانوے تاریخ بغداد جلد چھ سفا دو سو اکیس دار بیروت چھٹا حضرت علی علیہ السلام کا نام عائشہ کے قرآن میں جسے گھر کے جانور نے کھا لیا عائشہ کہتی ہیں آیت رحم اور آیت رضا کبیر مردوں کا نا محرم عورتوں کا دودھ پی کر محرم بننا زمانہ پیغمبر میں نازل ہوئی تھی اور وہ قرآن جو میرے تخت کے نیچے رکھا ہوا تھا اس میں یہ آیت موجود تھی مگر آ حضرت کے دخن کے وقت ناگہانی طور سے گھر کے جانور میں اسے کھا لیا حوالہ سنن ابن ماجہ جلد ایک صفحہ چھ سو پچیس سو حدیث انیس سو چوالیس باب چھتیس باب رضا دار الفکر بیروت ساتواں ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا لوگ پوچھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام اور احر بیت علم السلام کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے فرمایا ان سے کہہ دو ادا دالم نے آ حضرت پر نماز نازل فرمائی مگر اس کی رکعتوں کی تعداد کا ذکر قرآن میں نازل نہیں کیا اس کی تفصیل رسول اللہ نے بیان فرمائی حوالہ کافی جلد ایک صفح دو سو چھیاسی قرآن کلیات کو بیان کرتا ہے جوزیات کو نہیں قرآن میں امر امامت کو نازل کیا ہے مگر اس کے جزیات یا مصعد بنابر بر مسلحت ذکر نہیں ہوئے ہیں بلکہ تمام کلیات کے بیان و تشریح امانند امامت کی تشریح و تفسیر بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرار دی گئی ہے قرآن بیان مطالب کو گناگو روش رکھتا ہے کبھی نام کے ذریعے کسی کا تعارف کراتا ہے تو کبھی عدد کا سہارا لیتا ہے اور کبھی صفت کو پیش کرتا ہے مگر یہ یاد رکھے کہ نام کے آ جانے سے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ تاریخ عرب میں ایک نام و کنیت کے دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کیا ضمانت ہوتی کہ اسے دوسرے کے نام کو مزداق بنا کر انکار نہ کر دیا جاتا کیا جن ناموں کی قرآن میں تصریح کی گئی ہے ان کا انکار نہیں کیا گیا ہے قرآن نے نبی کے نام کی تصریح کی ہے کیا لوگوں نے اختلاف یا انکار نہیں کیا ہے مذہب امامیہ قرآن کریم کے بارے میں ایاز بلّہ نہ تحریر کا قائل ہے نہیں ایسے مز خرافات کا جنہیں سن کر بے حیا انسان بھی شرما جائے علمی بحث و گفتگو میں ناکامی کا منہ دیکھنے والے اپنے ہار کو قرآنی آیتوں کے مطالبے میں چھپانے لگتے ہیں تو ان کے لیے ایسا ہی جواب قانے کر سکتا ہے اور اب میں پوچھتا ہوں مسلمان جس قرآن کا اس قدر احترام کا قائل ہے کہ اس طرف پیر پھیلانے کو بےترامی سمجھتا ہو عائشہ نے کیوں کر اسے اپنی نشست کے نیچے جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے قرار دیا آخر قرآن اس طرح کیوں قرار دیا کہ خانگی جانور اسے چر جائے تو کیا معلوم جن آیتوں کو بکریوں نے کھا لیا انہی میں وہ آیت بھی رہی ہو جس میں امامت امیر علیہ السلام کا نام آیا رہا ہو تیسرا اعتراض حدیث غدیر تسلیم کرتے ہیں مگر اس میں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے یعنی ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ وہ جانشین پیغمبر ہیں مگر خلیفہ اول نہیں بلکہ خلیفہ چہارم لہذا دوسری دلیلوں کو بھی شامل کر کے حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں جواب پہلا اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ حضور اکرم سرد اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجت الوداع سے واپسی میں علی ابن طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں سارے صحابہ نے کہا ہاں فرمایا کیا ہر مومن سے اس کے نفس پر اس سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں کہا ہاں فرمایا تو جس کا میں ولی سرپرست ہوں ع بھی اس کے ولی ہیں ناصر الدین بانی نے صحیح سنن ابن ماجہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے حوالہ صحیح سنن ابن ماجہ جلد ایک صفحہ تینتالیس البانی ایک سو بیالیس ہجری مکتبۃ المعارف الریاض اس کے علاوہ کئی روایتیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جن میں خود لفظ ولی استعمال ہوا ہے جیسے علی ولی کل ممنبا یا هو ولی کل مؤمن من با یا انتا ولی یا کل من با ادی انتا ولی کم با ادی ان ولی یقم بن کا ولی منی نا ادی جن میں حضور اکرم نے میرے بعد علی تمہارے ولی ہیں کی الگ الگ تعبیر کے ذریعے خلافت بلا پسر کی سراہت فرما دی ہے حوالہ شبہت جدوم چوتیس ہاکم نشا پوری شمس الدین زہبی علی نے ابی بکر ہے پر محمد ناصر الدین البانی نے انہیں صحیح قرار دیا ہے یہ ساری روایتیں اور اس سے پہلے کی تمام روایتیں واضح طور سے بیان کرتی ہیں کہ امیر المومنین ہر مومن کے ولی و سرپرست ہیں کیا آپ کی نظر میں ابو بکر عمر مومن نہیں ہیں؟ کیا کہ پیغمبر اسلام کے بعد سارے لوگوں کے علی ولی ہیں مگر ان کے ولی نہیں ہیں جن کی بنا پر وہ دوسروں کے ولی بنا دیے گئے پھر ممبادی کے معنی میں یہ کہاں سے آ گئے یا حضرت علی رسول اللہ کے پہلے خلیفہ نہیں ہوں گے چوتھے خلیفہ ہوں گے بلکہ کلمہ امباد ہی سے خلیفہ بلا فصل ہی ثابت ہوتا ہے اور اب ان کے ایمان کا تجزیہ بھی کر لیتے ہیں عقلی طور سے درجہ بالا روایتوں کی بنیاد پر وہ یا تو مومن تھے یا مومن نہیں تھے اگر مومن تھے تو یقینا حضرت علی ان کے بھی ولی و سرپرست ہیں اور اگر مومن نہیں تھے تو خلافت و جانشینی پیغمبر کی صلاحیت بھی ان میں نہیں ہے اور جب خلافت کی صلاحیت نہیں ہے تو خلافت کے پہلے نمبر پر آ سکتے ہیں نہ دوسرے پر نہ تیسرے نمبر پر ان کی جگہ کہیں اور تلاش کی جائے یعنی وہ نہ حضرت علی سے پہلے آ سکتے ہیں اور نہ بعد میں لہذا کلمہ ممبادی سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے جس پر صحیح صنعت گواہ ہے دوسرا عمر کی مبارک بادی کس کے لیے تھی اگر حضرت علی رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل نہیں تھے تو پہر اہل سنت کے خلیفہ دوم نے پیغمبر سے حدیث غدیر سننے کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس جا کر مبارکباد کس کے لیے دی تھی جسے بہت سے علماء اہل سنت نے صحیح صنعت کے ساتھ نقل کیا ہے فقال عمر نطاب عنی ان لکا یبن ابی طالب اسبحت اليوم ولی کل مؤمن تاریخ دمشق مدینہ جلد بیالیس صفا بائیس البدایہ نہایا جلد سات صفا پینتیس مارف بیروت قابل توجہ یہ ہے کہ خود عمر ابن ابی خطاب بھی لفظ ولی سے خلیفہ بلا قسل اور جانشین پیغمبر کا معنی سمجھ رہے تھے جس کی بنا پر مبارک بات پیش کی ہے ورنہ دوست کے معنی کو مد نظر رکھ کر مبارک بات پیش کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہاں اگر یہ سمجھا جائے کہ عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ جو انہیں بات دے کر مسافیہ کر رہے تھے اس وقت وہ حضرت علی کے دشمن تھے اور اب وہ دوست ہو گئے ہیں تیسرا خود ابو بکر و عمر نے لفظ ولی سے خلیفہ و جانشین کا معنی سمجھا تھا ان دونوں نے اپنی زندگی میں لفظ ولی کو جب استعمال کیا تو خلیفہ و جانشین ہی کے معنی کو سمجھ کر استعمال کیا جیسا کہ تاریخ نے نقل کیا ہے کیا حضرت کی وفات کے بعد ابو بکر نے کہا میں پیغمبر کی طرف سے ولی اور جانشی ہوں اور اسی طرح عمر نے ابو بکر کے بعد کہا میں پیغمبر اور ابو بکر کے بعد ولی و جانشین ہوں حوالہ صحیح مسلم جلد تین صفح ایک ہزار تین سو اٹھتر حدیث ایک ہزار سات سو ستاسی صحیح بخاری جلد پانچ صفح حدیس تینتالیس کتاب بہتر کتاب الفقان باپ تین بیروت چودہ ہجری تبا تین تو جب اپنے خیال میں ان دونوں نے لفظ بلی استعمال کیا تھا تو کیا وہ رسول اللہ کے بعد کسی اور کی جانشینی کو ذہن میں رکھتے تھے اور اپنے کو اس کے بعد جانشین مانتے تھے یا وہ بکر کا بلا فصل خلیفہ سمجھ کر استعمال کر رہے تھے جس طرح ابو بکر نے رسول اللہ کا خلیفہ سمجھ کر استعمال کیا تھا چوتھا المومنین علی بن عبی طالب سے پہلے کسی بھی خلیفہ کی خلافت پر کسی طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے نہ قرآن کریم سے نہ حدیث پیغمبر نہ عقل اور نہ ہی اجماع صحابہ سے ضعیف سے ضعیف روایت بھی دلالت نہیں کرتی جن کی بنا پر دلیلوں کو جمع کر سکیں لہذا دوسری دلیلوں کو شامل کر کے پلفا کی خلافت ثابت کرنے کا دعویٰ بلا دلیل ہے پانچواں حدیث غدیر کے بعض روایت میں جسے ابن کثیر نے برا ابن آزب سے نقل کیا ہے اس میں کلمہ بادی تو باقاعدہ ذکر ہوا ہے من کنت مولا ہو فا علی بادی مولا جس کا میں مولا ہوں یقیناً علی میرے بعد اس کے مولا ہیں اب اس سے بھی زیادہ خلیفہ بلا فصل ہونے کی صراحت چاہیے چھتا, اگر حدیث غدیر کے تمام ظاہری معنی پر غور کریں خصوصاً اس کے حالیہ ومقالیہ, قرآن و آثار کو ملاحظہ کریں تو حضرت علی رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلیفہ ثابت ہوتے ہیں ونہ کون عقل مند تسلیم کرے گا کہ جو رسول کے بعد پہلا خلیفہ ہونے والا ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں فرماتے اور جو چوتھا خلیفہ ہوگا اس کے ہاتھ کو بلند کر کے اعلان کر دیا جا رہا ہے جو اور خلیفہ ہوں گے ان کے لیے نہ کا حکم نہ ان کے سر پر اماما باندھنے کا اہتمام نہ ان کے لیے مسافیہ نہ ان کے لیے کوئی تاقیدی حکم دنیا کا کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا بھی یہ کام نہیں کرتا اپنے پہلے دوسرے تیسرے وارث کے لیے کچھ نہ کرے خلافت کے لیے اشارہ تک نہ کرے اور جو تین کے بعد آنے والا ہے سارا اہتمام اس کے لیے کر دے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جس کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے خصوصاً نام لے کر اور مخصوص یہ کہہ کر کہ میرے بعد یہ تمہارا ولی و سرپرست ہوگا تو لوگوں کا ذہن اس شخص کے خلیفہ ہونے کی طرف جاتا ہے اس کے خلاف خلاف عقل مانا جائے گا ساتواں لیجئے اس روایت میں تو ابو بکر عمر کے خلیفہ ہونے کے امکان کو حیات پیغمبر میں ہی ختم کر دیا گیا ہے ابن مسعود کہتے ہیں آ حضرت نے فرمایا میرا ہنگام وفات قریب ہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کو خلیفہ معین نہیں کریں گے تو آ حضرت نے میری بات سے ناخوش ہوئے اور اپنا رخ میری طرف سے موڑ لیا پھر میں نے دریات کیا کیا عمر کو جانشین منتخب نہیں کریں گے تو حضرت نے پھر ناراض ہوئے اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا پھر میں نے عرض کی کیا علی کو اپنا جانشین معین نہیں کریں گے فرمایا ہاں خدا کی قسم اگر ان کی بیت کرو گے اور پیروی میں رہو گے تو تم سب کو جنت کی طرف ہدایت کریں گے حوالہ نغمات الظہار پی خلاصۃ الابقات الانوار جلد نو صفا دو سو چوہتر اور دو سو اناسی اب اس روایت کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہے اس لیے کہ ان سے پہلے جو خلیفہ مانے جاتے ہیں آ حضرت نے اپنی زندگی تی میں ان کی خلافت سے ناراضگی ظاہر کر دی تھی اور شاید حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو اور واضح کرنے کے لیے ابن مسعود نے اس طرح کا سوال بھی اٹھایا تھا تاکہ کوئی بات پردہ ابہام میں نہ رہ جائے جو ہلاک ہو اپنی دلیل سے اور جو ہدایت پائے وہ اپنی دلیل سے خدا اند عالم ہم سب کو تبلیغ غدیر اور دفاع غدیر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امامت امیر المومنین علی ابن نبی طالب علیہ السلام کے متعلق اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ ہے تو اسے زائل کر سکے اور مسلمانوں کے درمیان وہ پیغام بھی عام ہو جائے جس کو ہر ایک تک پہنچانے کی ذمہ داری رسول اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے خداوند عالم جانشین بشیر و نذیر حضرت ولی العالمین المقدمہ فدا علیہ سلوات السلام کے ظہور پر نور میں تاجیر فرما اور ہم سب کو جلد از جلد غدیری سلطنت و حکومت نصیب فرما آمین اب آتے ہیں کتاب کے دوسرے حصے پر جہاں ولایت عہل بید علیہ السلام کی ذمہ داریاں خدا عالم کی معرفت کا بہترین مستند ترین ذریعہ اہل بید علیہ السلام سے منقول دعائیں ہیں یہ دعائیں خدا عالم کی بارگاہ میں مناجات بھی ہیں خدا سے گفتگو بھی ہیں درخواست اور طلب بھی ہے چونکہ دعاؤں میں مخاطب خود خداوند متعال ہے اس بنا پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہی باتیں ہیں جو خدا کی شان کے مناسب ہیں یہ دعائیں خدا کی صحیح معرفت کا ذریعہ ہیں اور یہی دعائیں خدا کی معرفت میں اضافہ کا بھی سبب ہیں اہل بید علم السلام کی معرفت کا بہترین مستند ترین معتمد ترین ذریعہ زیارتیں ہیں جو خود اہل بید علم السلام سے نقل ہوئی ہیں ان زیارتوں میں اہل بید علیہ السلام کی عظمت ان،, ان کے مقامات ان کے اختیارات ان کی دوستی اور قبول ولایت کی اہمیت اس کے اثرات اس کے تقاضے اور ان کے دشمنوں سے برات اور ان سے بیزاری کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بات ہے کہ ہم عام طور سے دعائیں اور زیارات ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں ان مطالب پر غور نہیں کرتے ہیں جو ان دعاؤں اور زیارتوں میں بیان کیے گئے ہیں اگر آج ہم لوگ ان زیارتوں میں بیان کیے گئے مطالب پر غور کرتے تو ہمارے درمیان ولایت علبدم السلام کے متعلق سے اس قدر مختلف نظریات نہ ہوتے بعض روشن فکر محققین یا علماء ان زیارتوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں ان زیارتوں کی صنعت ضعیف ہے ان لوگوں کی خدمت میں بس اتنا عرض کرنا ہے صنعت کا ضعیف ہونا ایک مسئلہ ہے اور روایت کا جالی اور جھوٹا ہونا الگ مسئلہ ہے سب زیارتیں جالی تو نہیں ہیں جبکہ ان زیارتوں میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں ان کی تائید دوسری روایتوں سے ہوتی ہیں زیارت جامعہ کبیرہ زیارتوں میں زیارت جامع کبیرہ وہ زیارت ہے جس کی سند نہایت معتبر ہے اور اس قدر معتبر ہے کہ بزرگ مرتبہ فقاہا اور مشتہدین نے اس زیارت کے جملوں سے استقبلال کیا ہے بزرگ مرتبہ محدث علامہ مدلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زیارت کو بہترین زیارت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے میں اسی زیارت سے عیمہ عمل کی زیارت کرتا ہوں عظیم الشان علماء نے اس عظیم شان زیارت کی شرح بھی تحریر فرمائی ہے آج کے زمانے میں بھی متعدد بزرگ مرتبہ علماء نے زیارت کی شرح تحریر فرمائی ہے اور ان علماء نے اس زیارت کی صحیح صنعت ہونے کا اعتراف کیا ہے اگر کسی کے حلق سے اہل بدم السلام کے فضائل و کمالات نہیں اترتے تو اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے اس زیارت کی صنعت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بہرحال اتنا تو طے ہے کہ کسی عالم نے اس زیارت کو جالی اور من گھڑت قرار نہیں دیا ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں زیارت کے ابتداء میں اہلام کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل و مناقب اور کمالات و اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت ہمارے موضوع نہیں ہے اس کے بعد اہل بیت اہلام کے تعلق سے ہماری چالیس سے پینتالیس ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ چالیس سے پینتالیس کا ذکر اس بنا پر کہ بعض چند ذمہ داریوں کو ایک ذمہ داری قرار دیا ہے اور ایک ذمہ داری کو چند ذمہ داری بھی قرار دیا جا سکتا ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے بے ابی انتم و امی و حلی و مالی و اصرتی اشحد اللہ و کم انہی مؤمنن بكم اور ختم ہوتا ہے اس جملے پر وہ من العائمۃ الذین يدعون ال النار ولایت سے شروع ہوتا ہے اور برات پر تمام ہوتا ہے اس کے بعد اس ولایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے فی الحال ان تمام ذمہ داریوں کا تفصیل سے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے اس کے لیے ایک مفصل کتاب کی ضرورت ہے اختصار سے پیش نظر ابتدا میں زیارت کے اس جملے کا ترجمہ پیش کرنے کی شعادت حاصل کرتے ہیں اس کے بعد چند جملوں کی مختصر سی تشریح کی شعادت حاصل کریں گے ترجمہ اس طرح ہے میرے ماں باپ خاندان مال اور رشتے دار سب آپ پر فدا ہو جائیں خدا کو اور آپ کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ آپ پر ایمان لایا ہوں اور ان تمام چیزوں پر جن پر آپ ایمان لائے ہیں آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں اور ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہوں جن کا آپ انکار کرتے ہیں آپ کی عظمتوں کا محترف ہوں اور آپ کے دشمنوں کی گمراہی کا قاتل ہوں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور آپ کے دوستوں کو بھی آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں اور ان سے متنفر ہوں جن سے آپ کی صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے اور جو آپ سے جنگ کرے میری بھی ان سے جنگ ہے جس چیز کی آپ تصدیق کریں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں جسے آپ باطل قرار دیں اسے باطل جانتا ہوں آپ کا فرما بردار ہوں آپ کے حق کا موترف ہوں آپ کی فضیلتوں کا اقرار کرتا ہوں آپ کے علوم کا پوشا چین ہوں آپ کی پناہ گاہ میں پناہ لیے ہوئے ہوں آپ کا موترف ہوں آپ کی پاس کا قائل ہوں آپ کی رجتہ معتقد ہوں آپ کے فرمان کا منتظر ہوں آپ کی حکومت کی تمنا لیے ہوئے ہوں آپ کی باتوں کو غور سے سنتا ہوں اور آپ کے احکام کی اطاعت کرتا ہوں آپ بھی سے پناہ کا طالب ہوں آپ کی زیارت کرنے والا ہوں آپ کے مزاروں سے متمسک ہوں خدا انداز و جلد کی بارگاہ میں آپ کو شفیع قرار دیتا ہوں اور آپ کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرتا ہوں اپنی ضرورتوں آرزووں آرزو مرادوں اور تمام امور میں آپ کو مقدم کرتا ہوں ظاہر و باتین حضور و غیاب اول و اولر سب میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں تمام امور آپ کو واگزار کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تسلیم ہوں اور آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں یہاں تک کہ خدا اپنے دین کو آپ کے ذریعے حیات نو عطا کرے اور اپنی حکومت کے دوران آپ کو اس دنیا میں واپس لائے اپنے عدل کے ذریعے آپ کو ظاہر کرے اور اپنی زمین پر آپ کو قدرت و طاقت عطا فرمائے بس آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ہمراہ ہوں آپ کے دشمنوں میں نہیں ہوں آپ پر ایمان رکھتا ہوں جس طرح آپ کی پہلی ولایت کا اقرار کیا تھا اسی طرح آخری ولایت کا بھی اقرار کرتا ہوں خدا بند عالم کی بارگاہ میں آپ کے دشمنوں سے جبت و تعبود سے شیطانوں سے ظالموں کے گروہوں سے آپ کے حقوق کے منکروں سے آپ کی ولایت سے خارج ہونے والوں سے آپ سے انراف کرنے والوں سے آپ کی میراث کرنے والوں سے آپ کے بارے میں شک کرنے والوں سے بیزاری اور برات کا اعلان کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں سے بیزار ہوں جو آپ کے علاوہ محرم راز ہوں آپ کے علاوہ جن کے اطاعت کی جائے وہ رہنما جو آتش جہنم کی طرف دعوت دے ان سب سے بیزار ہوں اور برات کا اعلان کرتا ہوں میں ابھی انتم و امی میرے والد میری والدہ میرے اہل میرے جائداد میرا خاندان سب آپ پر قربان یہ جملہ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں یہاں پر قربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اس قدر عزیز رکھتا ہوں آپ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے پر تیار ہوں میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں میری کوئی بھی چیز آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے جب آپ کی محبت سے میرا دل منور ہو گیا تو اب اس دل میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اشد اللہ اشہد خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں اور آپ کو گواہ قرار دیتا ہوں اس عظیم گواہی کا مطلب کیا ہے کیا خدا اور اہل بیدم السلام سے بڑھ کر کوئی گواہ ہو سکتا ہے یہ جملہ زبان پر جاری کرنے سے پہلے خود اپنے دل کا جائزہ لے لیں جس بات پر خدا وند عالم اور اہل بیت علم السلام کو گواہ قرار دے رہے ہیں کیا واقعین وہی ہمارے دل میں ہیں اور کیا واقعین یہی ہمارا عقیدہ ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا وند متعال اور اہل بیت علم السلام ہمارے دل سے واقف ہیں ہم یہاں جن حقائق پر خدا وند متعال اور اہل بیت علم السلام کو گواہ قرار دے رہے ہیں ان میں ابتدائی چھ حقیقتیں اس طرح ہیں پہلی ممن بیکم آپ پر ایمان رکھتے ہیں دوسرا و بیما اور ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں تیسرا کافر ان بے ادب جو آپ کے دشمن ہیں میں ان کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کو کافر سمجھتا ہوں چوتھا و بیما کفر جن چیزوں کا آپ نے انکار کیا میں بھی ان کا انکار کرتا ہوں اور ان کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا ہوں پانچواں مستب سر بے آپ کی عظمتوں کا اعتراف کرتا ہوں چھٹا وب ضلع من خا جو لوگ آپ کے مخالف ہیں میں ان کی گمراہی پر یقین رکھتا ہوں المان هو القرار بال لسان واقد القلب وعمل بال کافی جلد دو صفا ستائی ایمان زبان سے اقرار کرنا دل سے قبول کرنا اور اعضاء و جوارے سے اس کا احکام پر عمل کرنا ہے اسی طرح ایمان ہمارے وجود سے متعلق ہے زبان کا کام ہے اقرار کرنا اہل بیت الحمد السلام کی حقانیت کی گواہی دینا دل سے اہل بیت الحمد السلام کی حقانیت کو قبول کرنا اور اعضاء و جوارے سے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ حق ہمیشہ صرف ایک ہوتا ہے اور تقسیم کے قابل نہیں ہوتا ہے مثلا فلاں سو فیصد حق ہے اور پلاں اسی فیصد حق ہے اہل بیت علوم السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین کریں اور زبان سے اقرار کریں کہ بس اہل بیت علم السلام حق ہیں حقانیت اہل بیت علم السلام آج تک کسی ایک نے بھی اہلام کے حقانیت کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کے جانی دشمنوں نے بھی ان کی حقانیت سے انکار نہیں کیا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اہل کے مقابلے پر آئے ان پر ظلم ڈھائے ایزائیں پہنچائی ان کے वालों والوں نے ان کی طرف سے اس طرح معذرت کی یا ان کے مظالم کی اس طرح توجہ کی انہوں نے اشتہاد سے کام لیا اور اس اشتہاد میں ان سے غلطی ہو گئی اگر اس جملے کو تحلیل کیا جائے گا تو دو حقیقتیں سامنے آئیں گی پہلی ان لوگوں نے بیت علم پر ظلم کیا اور دوسری اشتہاد یعنی یہ غلطی انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی اگر ان لوگوں نے غلط کام کر کے ظلم نہ کیا ہوتا تو اشتہاد کا سہارا کیوں لینا پڑتا جب شیخ مفید علی رحمان نے اس سلسلے میں کس قدر اہم بات بیان فرمائی ہے جن لوگوں نے اپنے امام میں وقت کے خلاف کام کیا انہوں نے غلط کیا ظلم کیا اس طرح وہ دین سے خارج ہو گئے یہ بات تو ثابت ہے اور چراغ کی طرح روشن ہے اور اب یہ کہنا کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تو اس کو ثابت کرنا چاہیے باشیوان ہدایت جلد تین صفح دو سو ظلم ثابت ہے توبہ ثابت نہیں ہے وہ لوگ جو اس وقت اس طرح کے لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کے ظلم کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تمام توجیحات اس کا ثبوت ہے کہ اہل بید علم السلام پر ظلم ہوا ہے اور اہل بید علیہ السلام کا ہر فرد اپنے وقت کا امام ہے حجت خدا ہے تو امام وقت پر ظلم کرنے والا کیا مسلم باقی رہ سکتا ہے اور جس طرح ان لوگوں نے اعلان ظلم کیا اور ظلم کرتے رہے تو کیا اسی طرح انہوں نے توبہ بھی کی ہے کیا سکونت مناسب ہے جب ہم اہل بد علیہ السلام کی حقانیت پر اور ان چیزوں پر جو وہ لائے اس پر ایمان لا رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے ان پر ظلم ڈھایا ان کے تعلق سے کیا ہم سکوت اختیار کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں غیر جانبدار رہ سکتے ہیں اس طرح کی غیر جانبداری کا مطلب کیا یہ نہیں ہوگا کہ ہم خدا کو بھی قبول کرتے ہیں اور شیطان کو بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ابو جہل کو بھی مانتے ہیں کیا ہم شیطان اور ابو جہل جیسے لوگوں کی غلطیوں کو اشتہاد کا نام دے سکتے ہیں خدا بند عالم شیطان کے بارے میں فرماتا ہے سورہ سعد آئے سترا عالم نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا تجھ پر لانت ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لانت ہے لغت میں رجیم کے معنی لعین کے لکھے ہیں یہاں پر خدا نے پہلے لانت کا ذکر کیا پھر دوسری آیت میں اپنی لانت کا ذکر کیا یعنی دوہری لانت ہے اب سوال ابھی تو شیطان زندہ ہے ہو سکتا ہے وہ آخری وقت میں توبہ کر لے خدا کو اس وقت لانت بھیجنا چاہیے تھا جب وہ مر جاتا اور توبہ نہ کرتا اگر اس نے توبہ کر لی تو کیا ہوگا جواب سرکشی اور جرم کی سنگینی توبہ کی توفیق سلب کر لیتی ہے خدا کو معلوم ہے شیطان کی سرکشی اس قدر شدید ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہرگز نصیب نہیں ہوگی اس لیے جب سے جرم صادر ہوا ہے اس وقت سے لانت کا مستحق ہے اہل ایلبید علم السلام پر ظلم و جور کیا خدا و مطالع کے عظیم ترین نمائندوں پر ظلم نہیں ہیں کیا اہل بیت الحمد السلام کو شہید کرنا شیطان کی سرکشی سے کم ہے اس قدر شدید ظلم و جور کے باوجود لوگ توبہ کی امید لگائے بیٹھے ہیں ظلم کی شدت اس بات کا پتہ دے رہی ہے ان ظالموں کو ہرگز توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی جس طرح خدا نے شیطان کو روز جرم سے لانت کا مستحق قرار دیا ہے ہم بھی اہل بیت اہلبت السلام پر ظلم کرنے والوں کو ان کے ابتدائے ظلم سے مورد لانت قرار دیتے ہیں بلفرض محال اگر شیطان نے آخری وقت میں بھی توبہ کر لی تو اس سے پہلے جو خدا کی لانت کا حال ہوگا وہی ہماری لانتوں کا بھی ہوگا مختصر یہ کہ اہل بیملام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی حقانیت پر ایمان لائیں ان کی حقانیت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک ان تمام لوگوں سے بیزاری اور برات نہ کی جائے جو ان کے مقابلے پر آئے تھے اور آ رہے ہیں تیسرا کافر بے دوب آپ کے دشمنوں کو تسلیم نہیں کرتا ہوں اور ان کو کافر سمجھتا ہوں ان کا انکار کرتا ہوں چوتھا وہ بیما کفر بے ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہوں جن کا آپ نے انکار کیا ہے وہ تمام افراد جنہوں نے البید السلام سے دشمنی برتی انہوں نے جس طرح اور جس قدر دشمنی برتی ہو وہ نزدیک ہو یا دور ہو کسی بھی منصب و منظلب پر پائز ہو وہ کتنا ہی مورد احترام دیگران کیوں نہ ہوں ہم ان کو پہچانتے ہوں یا نہیں پہچانتے ہوں انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہو یا نہ کیا ہو اگر وہ بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں تو ہم ان کے دشمن ہیں اور ان سے بیزار ہیں بیت علم السلام سے دشمنی خدا وند متعال سے دشمنی ہے ہم ان کو کافر جانتے ہیں یہ سکے کا ایک رخ ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ تمام افراد اور تمام چیزیں جن کو اہربید السلام نے قبول نہیں کیا ان کا انکار کیا وہ چاہے افراد ہوں اقوال ہوں افعال ہوں صفات ہوں ہم بھی ان کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے ہم اس طرح کے امور اور افراد کے بارے میں غیر جانبدار نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے مخالف اور دشمن ہیں ان کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ان میں ذرا بھی خیر ہوتا تو اہل عبید السلام ان کا انکار نہیں کرتے اہل عید السلام کے انکار کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے جب اہل بید السلام وسیع ترین قلب رکھنے کے باوجود ان کو قبول نہیں کرتے اور ان کا انکار کرتے ہیں تو ہماری کیا بسات اگر اہلبید السلام کے انکار اور لانت کے باوجود کوئی اپنے دل میں اس طرح کے لوگوں کے لیے ذرا بھی نرم گوشہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ اہلبید السلام سے زیادہ سمجھدار ہے یا ان سے زیادہ وسیع قلب ہے خدا نخواستہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ اہل السلام پر ایمان نہیں رکھتا ہے خدا وند عالم نے عربت اسقا سے تمسک کے لیے دو چیزیں لازم قرار دی ہیں تمن یکرب تاغوت و یوم مل رہا ہے بال عروت <الْوزْقَى> جس نے تاغت کا انکار کیا اور ان کو کافر جانا اور جس نے خدا پر ایمان رکھا اس نے عروت اسقاء سے تمسک اختیار کیا اس بنا پر عروت اسقاء سے تمسک کے لیے صرف خدا پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک تاغوت کا انکار نہ کیا جائے تاغوت کے تعلق سے غیر جانبداری اور سکوت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس طرح ان کا انکار کرنا ضروری ہے جس طرح خدا پر ایمان لانے کا اعلان ضروری ہے سلام پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ان کے تمام دشمنوں کا انکار نہ کیا جائے ان سے بزاری اور برات نہ کی جائے ان کے دشمنوں کے بارے میں سکوت اور غیر جانبداری کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے سورہ مجادلہ کی عائد باعث میں خدا وند عالم کا ارشاد ہے آپ کسی أو أو أو ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہوں وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہوں قواہ یہ دشمن ان کے آبا و اجداد ان کی اولاد ان کے بھائی ان کے اہل خاندان کیوں نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا نے ایمان لکھ دیا ہے لا تجدو آپ نہیں پائیں گے یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا و رسول پر ایمان رکھنے والا ان کے دشمنوں سے دوستی کرے قواہ وہ لوگ اس کے کتنے ہی قریب ترین رشتے دار کیوں نہ ہوں جو خدا اور رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی دشمنی سے دشمنی برتے گا اسی کے دل میں ایمان لکھا جائے گا یعنی اس کا ایمان ثابت اور پائیدار ہوگا پانچواں مستب سرم پیشان آپ کی عظمت سے روشنی حاصل کرتا ہوں آپ کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہوں چھٹا وہ بے ذلا لتن من خا اور جو لوگ آپ کے مخالف ہیں میں ان کے گمراہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں البید السلام کی امامت اور ولایت کو قبول کرنا ایک مسئلہ ہے خدا نے ان کو جو مقامات مرحمت فرمائی ان کو قبول کرنا ایک الگ مسئلہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو البید السلام کے لیے علم غیب ولایت تکمی وغیرہ کے قائل نہیں ہے استفسار یعنی روشنی طلب کرنا یعنی میں آپ کے تمام مقامات و درجات پر ایمان لا کر روشنی طلب کرتا ہوں یا یہ کہ آپ کی عظمت و منزلت کو تقلید کے بنا پر قبول نہیں کر رہا ہوں بلکہ بصیرت اور تحقیق کے ساتھ قبول کر رہا ہوں جب یہ یقین ہے کہ سارے کمالات و فضائل اہل بیت بیمہ السلام کے پاس ہیں تو جو لوگ ان کے مخالف ہیں ان کے پاس گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ تمام لوگ جو اہل بیت علم السلام کے علاوہ کسی اور کی پیروی کر رہے ہیں اہل بیت الہبید السلام کے مخالف سمتھ میں ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں ہم تحقیق کی بنیاد پر اہل بیت کے قانیت اور ان کے مخالفین کی گمراہی کے قائل ہیں خدا ان نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا صرف ایک دروازہ قرار دیا ہے اور وہ اہل بیت علوم السلام کی ولایت و امامت ہے اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں کوئی ایک بھی خدا تک نہیں پہنچاتا ہے ظاہر سی بات ہے جو راستہ منزل تک نہ پہنچائے وہ گمراہی ہے ساتواں اور موالن لکم ولی مبغزن کے دشمنوں سے بغض اور دشمنی رکھتا ہوں ولایت اہل بید ابن السلام کا تقاضا صرف اس کی عظمت و منزلت کا اعتراف اور ان کے مخالفین کی گمراہی کا یقین نہیں ہے بلکہ جو لوگ اہل اب السلام کے دوست ہیں ان کی ولایت کے قائل ہیں ان کو بھی دوست رکھنا اور جو لوگ السلام کے دشمن ہیں ان سے بغض و عداوت رکھنا وہ شتربان جو سفر خوراصان میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت پہ تھا امام علیہ السلام نے اس کو یہ تحریر لکھ کر مرحمت فرمائی تھی کن محبان عل محمد و كنت تھا فاسکن وہ محبان محب ہم و انکان فاسقین مسترکل وسائل جلد بارہ دفع دو سو بتیس محمد علیہ السلام سے محبت کرو گرچہ تم خود گنہگار کیوں نہ ہو اور آل محمد کے دوستوں سے محبت کرو گرچہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت اور دوستی وہ عظیم نیکی ہے جو گناہوں کی بنا پر نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے اگر اہل بیم السلام کے چاہنے والے گنہگار ہیں مگر ان کے دل میں جو محبت علم ہے وہ ان لوگوں سے دوستی اور محبت کا حکم دیتی ہے اس بنا پر محمد علیہ محمد علیہ السلام کی وہ ولایت کا اقرار کرنے والوں کی محبت اور عداوت کا معیار ذاتی مفادات نہیں ہے بلکہ محبت اور عداوت اہل بیت علم السلام معیار ہے آج کل کے زمانے میں محبت اور عداوت کا معیار ولاب عمل السلام نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی نظریات ہیں نواں اور دسوہ سلمن سال مکم و لمن من بات صرف محبت اور عداوت تک نہیں ہے بلکہ سلح اور جنگ تک ہے جس سے آپ کی سلح و آشتی ہے اس سے میری بھی سلو آشتی ہے اور جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے اس بات کو زیارت عاشورہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے یا ابا عبد اللہ سلم ہار کم اللہ یوم قیاما اے ابا عبداللہ اللہ یقیناً میری سلو آشتی ان لوگوں سے ہے جن سے آپ کی سلو آشتی ہے اور ان لوگوں سے میری جنگ ہے جن کی آپ سے جنگ ہے یہ سلسلہ ایک دو دن کا نہیں ہے بلکہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ جنگ اور سلو صرف میدانی اور اسلحہ تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں سب سے اہم جنگ نظریات و افکار کی جنگ ہے اور اس کا مقابلہ بھی اسی طرح ہے تلوار اور نیزے کا مقابلہ تلوار اور نیزے سے نظریات و افکار کا مقابلہ دلیل اور استقبل سے وہ لوگ جو علی بید السلام کی ولایت و امامت اور اس سے متعلق چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں زیارت کے اس جملے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموش نہ رہیں بلکہ جم کر ان کا مقابلہ کرے دلیل و استقبلال سے ان پر اس طرح سے حملہ کریں اور اس طرح محکم جواب دیں جس طرح حضرت علیب نے ابھی طالب علیہ السلام میدان میں جواب دیتے تھے کہ دشمن میں کوئی رمق حیات باقی نہیں رہتی تھی ہر زمانے میں اہل بیت الہبید السلام کی ولایت و امامت کی تبلیغ کرنا اور دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے اہل بیت علم السلام پر اعتراض کیا تو ہمارے علماء نے جم کر ان کا جواب دیا جس طرح میدان جنگ میں بار بار شکست پاش کھانے کے بعد کافر و مشرق تسلیم نہیں ہوتے اپنی سرکشی اور انعد پر باقی رہتے ہیں اسی طرح ہمارے علماء کے محکم جوابات کے باوجود کچھ لوگ اہل بیت علام السلام کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے البتہ ہمارے علماء کے جوابات سے اکثریت نے مذہب اہل بیت علم السلام طول اور تبرہ کے ساتھ قبول کیا گیارہواں اور بارہواں محق لما حققتم تم لما اب جس چیز کو آپ نے حق قرار دیا میں اس کو حق سمجھتا ہوں اور جس چیز کو آپ نے باطل قرار دیا میں اس کو باطل سمجھتا ہوں حق و بات کا معیار اہل بیت علم السلام ہے زیارت عالیہ یاسین میں اس طرح ہے پل حق و ماں رضی تمہ جس بات سے آپ راضی ہیں وہ حق ہے اور جس بات سے آپ ناراض ہیں وہ باطل ہے اہل بیت الحمد نے دینی احکام میں قیاس کو باطل قرار دیا ہے اس بنا پر ہر وہ شرعی مسئلہ جس کی بنیاد قیاس ہو وہ باطل ہے اور باطل کبھی خدا سے قربت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن سے اہل بید احمد السلام ناراض تھے ولایت اہل بید احمد علم کا تقاضا ہے ہم ان تمام باتوں کو اور ان تمام افراد کو باطل سمجھے جن کو اہل بیت نے باطل قرار دیا اور جن سے البید احمد السلام ناراض تھے ان کے غلط کاموں کی سیاسی اور غیر سیاسی توجہ کر کے ان کے باطل ہونے پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش نہ نا کرے اس کے علاوہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث ہیں جن میں آ حضرت نے فرمایا علی علیحق و حق ولیور ماحو ہی سار اسبات الہدا بن نصوص و المجز تین سو ستاسی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے جس طرف علی جائیں گے حق ادھر جائے گا یہ بات بار بار عرض کر چکے ہیں اہلبت عمل السلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام مخالفین کو چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو کسی بھی شکل و صورت میں ہو ان کو باطل سمجھیں اور ان سے کسی طرح کا قلبی لگاؤ نہ رکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں وسعت نظر نہیں وقت نظر کی ضرورت ہے تیرواں متی ان لقم اب جب ایلبت الحم السلام پر اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے آئے ان کے دشمنوں کے کفر کا اعتراف کر چکے ان کے فضائل و مناقب کو تسلیم کر چکے ان کے مخالفین کے گمراہ ہونے سے واقف ہو چکے اور ان کے دوستوں سے دوستی کا اعلان کر چکے ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت کا اظہار کر چکے ان کی صلح کو اپنی صلح اور ان کی جنگ کو اپنی جنگ بتا چکے ان کی خوشنودی کو حق اور ان کی ناراضگی کو باطل جان چکے تو اب اس معرفت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے سامنے پوری طرح تسلیم ہو جائیں اور ان کی مکمل اطاعت اور پیروی کریں امامت اور ولایت اہل بیت احمد السلام کا مطلب ہی مکمل پیروی ہے امام کہتے ہی اس کو ہیں جس کی پیروی کی جائے اس کی ایک واضح مثال نماز جماعت ہے جہاں معموم امام کے قیام و کود کی مکمل پیروی کرتا ہے چونکہ اہل بیت احمد السلام کی امامت زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے لہٰذا زندگی کے ہر ایک مسئلے میں اہل بیت علم السلام کی پیروی لازمی و ضروری ہے اور قرآن کریم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول و اول سورہ نساء عائد انسٹھ اطاط کرو اللہ کی اور اطاط کرو رسول کی اور ال العمر کی اہل بیت علم السلام کی امامت اور عصمت کا تقاضا ان کی مکمل اطاعت کرنا ہے کسی بھی صورت میں ان کی مخالفت جائز نہیں شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کے نقش قدم پر چلے اس لیے لغت میں ہے شی علی اتباع علی شی علی اتباع علی کے شیعہ ان کے پیروکار علی کے شیعہ ان کی پیروی کرنے والے ہیں اب اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں عقائد احکام اخلاق انفرادی اور اجتماعی زندگی سیاسی اقتصادی حالات ہر ایک میدان میں اہل بیت علم السلام کے راستے پر چلیں اور اس طرح چلے کہ اہل بیت علم ہماری اطاعت و پیروی کی تائید کریں ہر وہ شخص جو اعلان غدیر کو تسلیم کرتا ہے اور ولایت علیم ابی طارب علیہ السلام کا قائل ہے اس کو ان تمام باتوں کا پابند ہونا چاہیے یہ ہرگز غلب نہیں ہے بلکہ ولایت و امامت اہل بیت الحم السلام کا تقاضا ہے اختصار کے پیش نظر فی الحال بات کو تمام کرتے ہیں زیارت تجامیہ کا بقیہ جملوں کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کریں گے اب چلتے ہیں اس کے تیسرے حصے پر جس کا موضوع ہے میدان غدیر اعلان ولایت و امامت خاتم العمہ حضرت امام مہدی علیہ السلام میدان غدیر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا وند عالم کے حکم نے صرف علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی امامت ولایت خلافت وسایت کے واجب الاطاعت ہونے کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ بارہ اماموں کی امامت کا اعلان فرمایا ہے البتہ اس تاریخی خطبے میں حضرت عالب نبی طالب اور حضرت امام مدی علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے اس مضمون میں انصفات اور خصوصیات کا تذکرہ کرنے کی وسعادت حاصل کر رہے ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہیں اس مضمون کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تفصیلی تذکرات نہیں ہوگا تین مرتبہ ذکر فرمایا حضرت رسول خدا نے خطب غدیر میں تین مرتبہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرمایا پہلا اے لوگوں خدا کا نور مجھ میں جاری و ساری ہے اس کے بعد علی نے ابھی طالب میں ان کے بعد ان کی نسل میں قائم مہدی تک وہ وہی ہیں جو خدا کا حق بھی لیں گے اور ہم لوگوں کا حق بھی لیں گے اس حصے میں حضرت امام علیہ السلام کا تذکرہ اس خصوصیت کے ساتھ ہے کہ وہ خدا اور اہل بیم السلام کے تمام ضائع شدہ حقوق کو واپس لیں گے دوسرا اے لوگوں میں یقیناً رسول ہوں علی امام ہیں میرے بعد میرے وسیع ہیں اور سلسلہ امامت کا آخری امام ہم میں سے قائم مہدی ہیں اس انداز سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت رسول خدا اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ آخری امام امام قائم مہدی ان کی نسل سے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کی فخر موجودات سردار و مرسلین جن پر فخر کر رہے ہیں تیسرا خدا اند عالم نے مجھے حکم دیا ہے میں تم سے بیعت لوں میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ اقرار کرو ان تمام باتوں کو قبول کرتے ہو جو میں خدا کی طرف سے علی امیر المؤمنین اور ان کے بعد اوسیہ کے بارے میں لایا ہوں وہ لوگ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں امامت ان کے درمیان باقی رہے گی آخری امام مہدی علیہ السلام ہیں خدا کا یہ حتمی فیصلہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا یہاں بھی حضرت رسول خدا صد اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے سلسلہ امامت کے آخری امام حضرت امام میدیا علیہ السلام ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا چونکہ اماموں کی تعداد بارہ ہے اور آخری امام حضرت امام مید علیہ السلام ہے یعنی ان کی امامت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا ان کے بعد کوئی اور امام نہیں ہوگا ذیل میں حضرت امام میدی علیہ السلام کی ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جو حضرت رسول خدا نے اس خطبے میں بیان فرمائی ہے یہ باتیں مجلہ امامت فضوحی شمارہ تین مقالہ جناب امین پش رفتار سے نقل کر رہے ہیں حضرت آیت اللہ سید علی میلانی دامز اللہ علی نے امامت کی اہمیت اور دور حاضر میں اس پر ہونے والے اعتراضات اور بعض افراد کی طرف سے امامت کی اہمیت کو کم کرنے کی ناکام کوششیں کو دیکھتے ہوئے حوضِ علمی حکم کی مقدس سرزمین پر بنیاد پرہنگی امامت عہل احمد السلام کے نام سے نہایت با ادارہ قائم کیا ہے جہاں امامت کے موضوع پر نہایت تحقیقی کام بھی ہو رہے ہیں اور گراں قدر محققین بھی تربیت کیے جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا جب ہندوستان امامت اہلبت علم السلام کے دفاع میں سب سے آگے تھا دنیا میں بڑا نام تھا مگر اب ہندوستان میں اس اہم موضوع کو مختلف انداز سے مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری دعا ہے کہ خدا حضرت آیت اللہ سید میلانی نام ذی اللہ علی کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور ساری دنیا میں امامت عبید السلام کو عام کرنے کی بہترین اور بالا توفیق مرحمت فرمائے آمین خطب غدیر میں ذکر امام آخر پہلا الآن ان خاتم المت القم المدی آگاہ جاؤ کہ سلسلہ امامت کا آخری قائم مہدی ہم میں سے ہے یہاں حضرت رسول خدا نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دو القاط قائم اور مہدی کا ذکر کیا ہے عرب جب عزت و احترام سے کسی کا نام ذکر کرنا چاہتے ہیں تو نام کے بجائے لقب کا ذکر کرتے ہیں یہاں حضرت رسول خدا کا لقب سے ذکر کرنا واضح کر رہا ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت کس قدر عظیم ہے گرچہ امام زمانہ کا نام اور کنیت حضرت رسول خدا کا نام اور کنیت ہے بعض روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ظہور سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام نہیں لینا چاہیے یہاں دو خاص لقب کے ذکر کی وجہ یہ ہو قائم کا ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ احساس رہے کہ دین اسلام دین قیام ہے غیبت کا طولانی ہونا لوگوں کو قیام کے مخہوم سے غافل نہ کر دے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے لقب قائم کی وجہ اس طرح بیان فرمائی ہے جب میرے جد حسین کو شہید کیا گیا اس وقت ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کی اے ہمارے خدا ہمارے سید و سردار کیا تو اپنے منتخب ترین بندے اور تیرے بہترین بندے کے فرزند کو شہید کرنے والوں کو نظر انداز کر دے گا کیا تو اس کا انتقام نہیں لے گا اس وقت خدا عالم نے ملائکہ کی طرف واہی کی اے میرے ملائکہ ذرا پرسکون رہو مجھے میرے از کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور بال ضرور انتقام لوں گا اگرچہ کچھ مدت کیوں نہیں گزر جائے اس کے بعد خدا عالم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل کے اماموں سے حجاب ہٹایا جس کو دیکھ کر ملائکہ خوش ہو گئے ان میں ایک امام نماز میں قیام کی حالت میں تھے اس وقت خدا جن نے فرمایا بزال قائم میں اس قائم کے ذریعے ان سب سے انتقام لوں گا مہدی کا لقب اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے وہ لوگوں کی ہدایت کریں گے لوگ ان کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے حضرت رسول خدا نے ان القاب کے ذریعے سب کے لیے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ ہرگز یہ خیال نہ کرنا اگر تم نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت تسلیم نہیں کی تو سلسلہ ختم ہو جائے گا خدا ان کی نسل سے ایک امام کو ظاہر کرے گا جو قیام کرے گا اور حق کو قائم کرے گا یہ بھی یاد رکھو اہل بیت کا ذکر اس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے یہی حضرات ہدایت کا راستہ ہے اگر تم نے کسی بھی صورت میں اہل بیت سے انحاف کیا کسی اور کی امامت و خلافت کو قبول کیا تو اس کا انجام گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے خدا ایک دن اہل بیت سے ایک فرد کو ظاہر کرے گا جو لوگوں کو حقیقی اسلام کی طرف دعوت دے گا دوسرا الآن الدین الا وہ تمام ادیان پر غربہ حاصل کرنے والے ہیں اس جملے میں دیداری پر غربہ اور برتری کی بات نہیں ہے بلکہ دین پر غربہ اور برتری کی بات ہے یہ غلبہ و برتری تلوار اور جنگ کی بنیاد پر نہ ہوگی بلکہ منطق اور حکمت کی بنیاد پر ہوگی ان کی تعلیمات اس قدر واضح اور مطابق عقل ہوں گی کہ دیگر ادیان کے ماننے والوں پر خود ان کے دین کی حقیقت واضح ہو جائے گی لوگ ان کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لیں گے دین اسلام کی برتری اور غلبہ کا وعدہ خدا نے اپنے رسول سے کیا ہے سورہ نمبر نو وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے گرچے مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے خدا وند عالم کا وعدہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے پورا ہوگا خطبہ غدیر میں رسول خدا حضرت محمد مصطفی صد اللہ علیہ وسلم نے اسی غلبے کو بیان فرمایا ہے یہ وعدہ ظہور کے بعد ضرور پورا ہوگا خدا کا یہ وعدہ صرف حضرت رسول خدا سے نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے خدا کا وعدہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندہ کی حکومت ہوگی اس وعدے سے اس وعدے نے تمام دوست اہل بین السلام کے دل میں امید کی شمع روشن کر دی ہے ایک دن حضرت بلی آصر علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا پر وارث غدیر کی غدیری حکومت قائم ہوگی تیسرا اللہ انہ ضالمین چوتھا علاء فات الحسون وہ ہا دم و ہا آگاہ ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ وہ تمام ظالموں سے انتقام لے گا آگاہ جاؤ وہی تمام قلعوں کو فتح کریں گے اور ان کو منہدم کریں گے یہ دونوں جملے اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ ظہور سے پہلے دنیا میں ظالموں کی حکومت ہوگی اور ان کی بڑی مستحکم پناہ گاہ ہوں گے ظلم صرف کسی غریب کا حق غص کرنا نہیں ہے قرآن کریم نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے عدل کی تعریف اس طرح کی گئی ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا یا ہر ایک کو اس کا حق دے دینا اس بنا پر ظلم کی تعریف اس طرح ہوگی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر نہ رکھنا صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا خدا کا حق وحدانیت ہے شرک ظلم ہے اہل بیم السلام کا حق ولایت و امامت و خلافت و حکومت ہے ہر وہ شخص جو اس حق کو غضب کرے وہ ظالم ہے نماز کا حق اس طرح ادا کرنا جس طرح رسول خدا پڑھا کرتے تھے اس روش سے ہٹ کر پڑھنا نماز پر ظلم ہے اس طرح بقیہ مثالیں حضرت ولی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے نہ صرف مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے وہ صرف سماجی و اجتماعی میدان میں عدل و انصاف قائم نہیں کریں گے بلکہ عقید فکر احکام و اخلاق کے میدان میں عدل و انصاف قائم کریں گے اس طرح وہ ان لوگوں سے بھی انتقام لیں گے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا اور ان لوگوں سے بھی انتقام لیں گے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ اور منہرب کیا ہوگا وہ تمام قلعوں کو منہدم کریں گے چاہے وہ حکومت کی سلطنت کی پناہ گاہیں ہوں یا فکر و عقیدہ کے مراکز ہوں کیونکہ ظالمانہ فکر ہی ظلم کا سبب ہوتی ہے پانچواں اللہ ان غالب و کل قبیلہ من بن اہل شرک وہ وہ مشرکوں کو تمام قبیلوں پر غالب آئیں گے اور ان کی ہدایت کریں گے یہاں حضرت رسول خدا نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں ایک مشرکوں کے قبیلوں پر غالب آنا اور دوسرے ان کی ہدایت کرنا اولیاء خدا کی یہ خاص صفت ہے وہ میدان جنگ میں اس قدر بہادر ہیں گویا دل میں ذرا بھی نرمی نہیں ہے دوسری طرف ایک یتیم کے گریے سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کی بہادری اور رحم دلی خدا کی مرضی کے تابع ہے جہاں خدا کی مرضی ہے کہ شجاعت کا مظاہرہ ہو وہاں نہایت درجہ شجاع اور بہادر اور جہاں رحمت و مروت و رحم دلی کا مظاہرہ ہو وہاں حد درجہ مہربان اور نرم دل ان کے اخلاقیات بھی ان کے اختیاری اعمال ہیں ان کو اپنے پورے وجود اور اس کی خصوصیات پر پورا پورا اختیار حاصل ہے قبائل شرک پر غربہ امام کی شجاعت کو ظاہر کر کر رہا ہے ہے ان ان کی ہدایت ان کی ہدایت رحمت کو بیان کر رہی ہے یہ غلبہ حکومت کے حدود کی خاتر نہ ہوگا بلکہ لوگوں کی ہدایت کی خاطر ہوگا زیارت علی یاسین میں حضرت ولی آصر کو الغر والرحمت الوا سیاح سے سلام کیا گیا ہے یعنی فریاد رس اور وسیع رحمت خدا بند عالم نے اپنے آخری رسول کو رحمت اللہ عالمین کے لقب سے سرفراز کیا ہے اسی طرح آخری امام کو رحمت واسعہ سے یاد کیا ہے جس طرح حضرت رسول خدا دشمنان اسلام کے حق میں نہایت سخت تھے اسی طرح مومنین کے حق میں نہایت مہربان اور ہر قدم پر ان کی ہدایت کے خواہاں تھے اسی طرح ان کا یہ آخری جانشین دشمنان دین اور دشمنان توحید کے مقابلے میں نہایت سخت ہوگا لیکن ہدایت کے لیے نہایت مہربان اور نرم دل ہوگا <Willy2> عالم نے سورہ نور کی آیت پچپن میں صاحبان ایمان سے جو وعدہ فرمایا ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے یا ننی لا یشرکون شعی آ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی کو میری عبادت میں شریک قرار نہیں دیں گے یعنی حضرت کے ظہور کے بعد دنیا سے ہر طرح کا کا خاتمہ ہو جائے گا اس وقت نہ کوئی کسی کو خدا کی وحدانیت اور عبادت میں شریک قرار دے گا اور نہ کسی کو اہل بیم و کی امامت و ولایت و ولایت خلافت میں شریک قرار دے گا اس وقت پوری دنیا میں خدا کی زمین پر صرف خدا کی عبادت ہوگی اور صرف خدا کے بندوں کی حکومت ہوگی زندگی کے ہر رخ پر توحید کی حکومت ہوگی اور کہیں بھی شرک نہیں ہوگا اس وقت انسان اور جنات کی قرقت کا واقعی مقصد پورا ہوگا کیونکہ خدا نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے صرف چند انسانوں اور جنات کو نہیں بلکہ تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے قرقت کا یہ مقصد حضرت ولی عصر کے ظہور کے زمانے میں پوری طرح حاصل ہو جائے گا چھٹا المدر کو بیکل اولیا اللہ آگاہ جاؤ وہ تمام اولیاء خدا کے خون کا بدلہ لے لیں گے سار انقلاب کو کہتے ہیں سار خون کو بھی کہتے ہیں خون نہ حق لوگوں کے دلوں میں جذبات کو ایجاد کرتا ہے ان کو بیدار کرتا ہے زیارت عشرہ میں ہے السلام علیکم یا سار اللہ وبن سارے آپ خدا کا خون ہیں اور فرزند خدا ہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کا کوئی خون ہو خانہ کعبہ پر حملہ خدا پر حملہ ہے کیونکہ یہ گھر خدا سے منسوب ہے خانۂ کعبہ پر وہی حملہ کرے گا جس کو خدا سے عداوت ہوگی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد بزرگوار حضرت امیر علیہ السلام کو لوگوں نے اس لیے شہید کیا وہ توحید اور دین خدا کی حفاظت کر رہے تھے وہ زمین پر خدا کے نمائندے تھے وہ لوگ جو ان سے دشمنی کر رہے تھے وہ ان سے شخصی دشمنی نہیں تھی بلکہ اصل دشمنی خدا اور دین خدا سے تھی وہ ان کو شہید کر کے خدا کا دین ختم کرنا چاہتے تھے لہذا دراصل یہ حملہ خدا پر تھا چونکہ ان حضرات کی ہر ایک سانس خدا کے لیے تھی اور خون کا ہر ایک قطرہ خدا کی اطاعت اور عبادت سے بنا تھا لہذا دشمنوں نے ان کو شہید نہیں کیا دراصل خدا پر حملہ کیا لہذا یہ حضرات سار اللہ ہے سار اللہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ ان حضرات نے خدا کی راہ میں قربانیاں دیں اور خدا ان کے خون کا بدلہ لے گا جیسا کوئی شخص قرض دار ہو اور وہ دوسرا شخص یہ وعدہ کرے یہ قرض میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں اب میں تمہارا قرض دار ہوں میں اس قرض کو ادا کروں گا خدا نے گویا آل محمد علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل علم السلام سے فرمایا ہو یہ خون میری خاطر بہا ہے لہذا اب یہ میرا خون ہے اور میں اس کا بدلہ لوں گا حضرت رسول خدا نے اس جملے میں یہ عنایت فرمائی ہے کہ بیک سار یعنی امام زمانہ علیہ السلام تاریخ کے تمام اولیاء خدا کے خون نہ حق کا بدلہ لے لیں گے یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اولیاء خدا کو شہید کیا وہ سب دنیا سے جا چکے اب کن لوگوں سے امام زمانہ علیہ السلام بدلہ لیں گے جو لوگ ظہور کے وقت موجود ہوں گے انہوں نے اولیاء خدا کو قتل نہیں کیا ہے جواب پہلا قرآن کریم نے پیغمبر کرم کے زمانے کے یہودیوں کو اس طرح مخاطب کیا ہے گویا حضرت موسا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور حضرت رسول خدا ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں تم نے یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا تم نے جناب موسی کی مخالفت کی تم نے گوسالہ کی پرستش کی اور اس وقت کے یہودیوں نے اس طرح کے کتاب اور گفتگو کا یہ کہہ کر انکار نہیں کیا ہم اس زمانے میں نہیں تھے ہم سے کیا مطلب ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اکرم کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائی اپنے گزشتہ بزرگوں کے اعمال پر راضی تھے اور انہی کے روش پر چل رہے تھے اس بنا پر یہودی ان تمام گناہوں کے ذمہ دار تھے جو ان کے بزرگ انجام دے چکے تھے قرآن کریم کہ اس روش پر کسی ایک کو اعتراض نہیں ہے آج ہندوستان میں جو مظالم انگریزوں نے کیے وہ کیا موجودہ حکومت برطانیہ کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو جلیان والا باغ کے مظالم پر موجودہ حکمرانوں کو معذرت نہ کرنا پڑتی جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام زور فرمائیں گے وہ تمام افراد جو اولیاء خدا کے خون ناحق اور ان کے قتل پر راضی ہوں گے وہ سب اس ظلم میں برابر شریک ہوں گے اس بنا پر ان لوگوں سے انتقام لیا جائے گا دوسرا بعض روایتوں سے واضح ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ان قاتلوں اور ظالموں کو ان کی قبروں سے نکالیں گے زندہ کریں گے اور ان سے انتقام لیں گے بہار الوار جلد ترپن صفا بارہ تیسرا قتل کا جرم صرف قتل کی بنا پر نہیں ہے بلکہ مقتول کی عظمت کی بنا پر ہے مقتل کی عظمت قتل کے جرم اور زیادہ سنگین کر دیتی ہے زیادہ بلند و بالا صاحب عظمت و منزلت شخصیتوں کے قتل میں صرف وہی قاتل نہیں ہوتا ہے جو تلوار یا کسی اور اسلحے سے حملہ کرتا ہے بلکہ وہ لوگ بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں جو اس طرح کا ماحول تیار کرتے ہیں سلسلہ در سلسلہ خنجر پہ لاکھوں ہاتھ تھے قاتل شبیر تنہا ابن مرجانا نہیں اس لئے زیارت عشورہ میں ہے الله اللہ فیح وطرت کم غلان اللہ ذرمت الله غلان اللہ, فيها ولعن اللہ, ولعن اللہ, ولعن اللہ من کم پہلا خدا کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے البید مسلم پر ظلم و جور کی بنیاد رکھی دوسرا خدا کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو آپ کی منزل و مقام سے دور رکھا تیسرا اور ان لوگوں پر بھی لانت ہو جنہوں نے آپ کو آپ کے درجات اور منصب سے محروم رکھا چوتھا خدا کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا شہید کیا پانچواں خدا کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے قتل کے لیے امکانات فراہم کیے اور زمین ہموار کی اس پر غور فرمائی سب سے پہلے لانت ان لوگوں پر ہے جنہوں نے حضرت اہل علم پر ظلم و جور کی بنیاد رکھی تھی پھر وہ لوگ جنہوں نے سلام کو ان کی منظرت اور منصب سے دور رکھا پھر ان لوگوں پر لانت ہے جنہوں نے قتل کیا پھر ان لوگوں پر بھی جنہوں نے امکانات فراہم کیے اس طرح اولیاء خدا کے قتل میں اتنے گروہ شریک ہیں امکانات فراہم کرنے والوں میں اور زمین ہمبار کرنے والوں میں شاید وہ لوگ بھی شامل ہوں جو اس طرح کے مظالم کو ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام ان تمام حضرات سے ان کے جرم کے اعتبار سے بدلہ لے لیں گے اسی طرح اگر قتل میں سو افراد شامل ہیں تو ان سب کا قتل اسراف نہیں بلکہ انصاف ہے ساتوہ اَلَا اِنَّهُ الْنَاصِرُ لِدِينِ اللَّهِ آگا ہو جاؤ وہی دین خدا کی نصرت کرنے والے ہیں اس سے پہلے یہ عبارت گزر چکی ہے وہ دین کو غلبہ عطا کرنے والے ہیں دین کو غلبہ عطا کرنا دین کی نصرت و مدد ہے سارے انبیاء اور امان السلام دین کے ناصر و مددگار ہیں لیکن حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے تعلق سے خاصی ذکر شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے بقیہ تمام انبیاء اور ایما علیہ السلام نے پوری طرح دین کی تبلیغ کی ہے اور اس میں کوئی کثر باقی نہیں رکھتی امام زمانہ علیہ السلام دین کو اس کی پوری تعلیمات کے ساتھ مکمل طور پر اس طرح نافذ کریں گے کہ شرک و کفر اور بے دینی کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہے گا آٹھواں الا ان غراف من بحر عمیخ آگاہ ہو جاؤ وہ علم معرفت کے بحر عمیق سے بحرہ ہوں گے سمندر تو خود ہی گہرا ہوتا ہے بحر عمیق یعنی بہت ہی زیادہ وسیع اور گہرا سمندر غرفہ پیمانے کو کہتے ہیں غراف یعنی بہت زیادہ پیمانے سے زیادہ استفادہ کرنے والا یہاں سمندر سے یہ عام سمندر مراد نہیں ہے بلکہ اس سے علم و معرفت کا سمندر مراد ہے قرآن کریم میں امام زمان علیہ السلام کو مائے معین ٹھنڈا پانی سے تشبی دی گئی ہے یعنی علوم الہی اگر علوم الہی تمہاری دسترس سے دور ہو جائیں تو کون تم کو واقعی علوم عطا کر سکتا ہے گراف اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگوں کو علوم الہی سے تھوڑا تھوڑا سیلاب نہیں کریں گے بلکہ پیمانہ بھر بھر کر عطا کریں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے علم کے ستائیس حروف ہیں اب تک تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے لیے جو بیان کیے ہیں وہ صرف دو حرف ہیں جس وقت ہمارے قائم کا ظہور ہوگا اس وقت بقیہ پچیس حروف لوگوں میں عام ہوں گے اور دو حروف بھی اس میں شامل کر لیے جائیں گے اس طرح لوگوں میں تمام ستائیس حروف عام ہوں گے بہار الانوار جلد باون صفح تین سو چھتیس اس حدیث کی روشنی میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ خصوصیت کا مطالعہ کریں کیونکہ حضرت ولی علیہ السلام کو علم معرفت کے بحر عمیق سے پیمانہ بھر بھر کر سیراب کرنے والا قرار دیا گیا ہے ظہور کے بعد اس عطا کا خاص انداز ہوگا زمانہ غیبت میں بھی عطا کا سلسلہ جاری ہے ہمیں طلب کرنے کا طریقہ آنا چاہیے نوا ادا یسم و کل فضل بے فضل ہی وہ کل آگاہ ہو جاؤ وہ ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کے اعتبار سے مقام عطا کریں گے اور ہر جاہل کو اس کی جہلت کے اعتبار سے درجہ دیں گے قرآن کریم میں ہے وہ یوکی فضل فضل ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کے اعتبار سے عطا کیا جائے گا سورہ تین یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ولی آسر کے زمانے میں ظاہری شان و اور مریدین کی کثرت کا گزر نہ ہوگا حضرت ولی آصر ہر ایک کی حقیقت سے واقف ہوں گے جو علم و فضل کے جس کے درجے پر فائز ہوگا اس کو وہ درجہ دیا جائے گا اس زمانے میں فضیلت و برتری دنیاوی اور مادی جاہ و جلال کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ علم و فضل تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگی ہر وہ شخص جو زمانہ ظہور میں محترم و مکرم رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ابھی سے علم و فضل تقویٰ پرہیزگاری کو حاصل کرے اللہ و مختارو آگاہ ہو جاؤ وہ خدا کے بہترین بندے اور اس کے منتخب شدہ ہے جس کے انتخاب کو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہو اس کے انتخاب کا کیا عالم ہوگا جس کو خدا نے اپنے منتخب بندوں میں منتخب کیا ہو اس کے فضائل و کمالات کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ ان کی فضائل و کمالات ہیں جس کی بنا پر وہ اولیاء خدا میں قیام کی حالت میں سب سے زیادہ روشن اور منور نظر آ رہے ہیں امام اضمان علیہ السلام ہر اعتبار سے منتخب روزگار ہے نہ ان سے بہتر کسی کا حسب نصب ہے اور نہ ان سے زیادہ کوئی صاحب ایمان و اخلاق ہے نہ ان سے زیادہ کوئی حسین و خوبصورت ہے نہ ان سے زیادہ کوئی صاحب فضائل و کمالات ہے جس کے پیچھے اُلعظم رسول نماز پڑھیں اس کو سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے چونکہ وہ سب سے اعلی و افضل ہیں لہذا وہی سب سے بہتر نمونۂ عمل ہے گیارہواں وارس و کل علم وی تو بے آگاہ ہو جاؤ وہ تمام علم کے وارث ہیں اور تمام عقل و فہم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ امام زمان علیہ السلام وہ علوم و معرف لوگوں کو عطا کریں گے جو جناب آدم علیہ السلام سے آج تک کسی کو نہیں ملے ہیں وہ تمام کے تمام ستائیس حروف کے علم لوگوں کو عطا کریں گے جو اس طرح کے علوم لوگوں کو عطا کرے گا وہ یقیناً تمام علوم کا وارث اور تمام عقل و فہم پر محیط ہوگا قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا وہ کل شعی نہ سی نہ امام مبین ہم نے ہر چیز امام مبین میں سمیٹ دی ہے یہ کل شے ہر چیز انسان نہیں خدا کا کلام ہے یعنی ہر وہ چیز جس پر شے اور چیز ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ سب امام میں موجود ہے شے کے مقابلے میں لا شے نہیں ہے اس بنا پر ہر وہ چیز جو موجود ہے ان تمام کا علم امام کو ہے اور اس وقت یہ تمام علوم امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے جناب آدم علیہ السلام سے આજ تک تمام انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے تمام علوم و معجزات امام زمان علیہ السلام کے پاس موجود ہیں باروا الا انه المخبر عن ربه تعالی والمجبه المشید لامر ایمانه اگا ہو جاؤ وہ خداوند عالم کی طرف سے خبر دینے والے اور اس کی آیتوں کو استحکام عطا کرنے والے ہیں خداوند عالم کی کچھ آیتیں تکوینی ہیں جیسے یہ کائنات مخلوقات یہ سب اللہ کی تکوینی یعنی تخلیقی آیتیں ہیں اور کچھ آیتیں تدوینی ہیں جیسے قرآن حدیث کتب امبیا علیہ السلام آیت تکوینی کچھ آفاقی ہے ہمارے وجود سے باہر کی آیتیں زمین آسمان درخت سورج چاند کچھ آیت نفسی ہیں وہ آیتیں جو ہمارے وجود کے اندر ہیں امام زمانہ علیہ السلام ان تمام آیتوں کو استحکام عطا فرمائیں گے ان کے زمانے میں قرآن کریم اور اہلام کی حدیثوں کی واقعی تفسیر ظاہر ہوگی زیارت علیہسین میں ہے السلام علیکہ کتاب اللہ و ترجمانو. سلام ہو آپ پر اے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس کے ترجمانی کرنے والے امام زمانہ علیہ السلام اس طرح قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے جس طرح خدا نے نازل کیا ہے انداز تلاوت خود ہی مطالب کو واضح کر دے گا اب تک جو بھی تفصیلیں ہیں وہ سب گرا قد مفسرین کے فہم کے مطابق ہے امام زمانہ علیہ السلام قرآنِ کریم کے وہ معنی بیان فرمائیں گے جن معنی اور مفاہیم کی خاطر خدا نے قرآن کو نازل فرمایا ہے ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز اپنے خالص اور واقعی و حقیقی شکل و صورت میں پیش کی جائے گی تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی زبور کی تلاوت ہر ایک کرتا ہے لیکن جب جناب داود علیہ السلام تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور ان کی تلاوت سے متاثر ہوتے تھے جب فخر داؤد حضرت ولی عصر قرآن کی تلاوت فرمائیں گے خدا ہی جانے اس وقت کائنات پر کیا اثر ہوگا زیارت علی آسین میں حضرت امام علیہ السلام کی ایک ایک بات پر سلام کیا گیا ہے السلام علیہ کا ہی نہ تقسلام تقوم السلام علیک تقر و تبین السلام علیہ تسلی و تخن السلام علیہ ترک و تسجد السلام علیہ تبر و تحل السلام علیکہ ہین تحمد و تصبر سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کرے سلام ہو آپ پر جب آپ کو سلام ہو آپ پر جب آپ کرات کرے اور بیان کرے سلام ہو آپ پر جب آپ نماز پڑھیں اور قنوت پڑھیں سلام ہو آپ پر جب رکوع اور سجدہ کرے سلام ہو آپ پر جب آپ لا الہ الا اللہ کہ سلام ہو آپ پر جب آپ خدا کی حمد و ثنا استغفار کرے امام زمانہ علیہ اسلام کے تمام اعمال و فال آیات کی وضاحت اور اس کی تفسیر اور اس کا استحکام ہے امام زمانہ السلام اصل دین ہے جو ان کو قبول کرے اور ان کی پیروی کرے وہ دیدار ہے تیروا اللہ رشید الرشید سدید آگاہ ہو جاؤ وہ رشید و ہدایت یافتہ رشت و ہدایت دینے والے محکم استوار ہیں قرآن کریم میں ہے قد تبین الرشد من الغی سورہ بقرہ آئے دو سو چھپن ہدایت اور روشن راستہ گمراہی سے واضح و اشکار کر دیا گیا ہے امام زمان علیہ السلام کو رشید کہا گیا یعنی امام زمان علیہ السلام ہدایت ہے جو ان کو تسلیم نہ کرے وہ گمراہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا انا سرات اللہ مستقیم اللہ امرکای تما علی من ثم تما من سلب یحدون بالحق بلحق میں اللہ کی شراۃ مستقیم ہوں جس کی پیروی کا تم کو حکم دیا گیا ہے پھر میرے بعد علی ان کے بعد ان کی نسل سے میرے فرزند امام ہیں جو حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں اس وقت حضرت ولی آصر خدا کی شراط مستقیم ہیں اور سراط مستقیم صرف ایک ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے جو شخص حضرت ولی آصر کی امامت و ولایت کو تسلیم کرتا ہے بس وہی سراط مستقیم پر ہے جو امام عصر علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتا وہ سرات مستقیم سے منحرف ہے چودہ اللہ انہ ودو علیہ آگاہ ہو جاؤ کہ امور ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں خداوند عالم نے دین کے نفاذ کی پوری ذمہ داری ان کے سپرد کر دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے خود کو الگ کر لیا ہے اور اب خدا کچھ نہیں کر سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے اختیار سے ان کو دین نافذ کرنے کا مختار قرار دیا ہے ابو اسحاق نحوی کی روایت ہے حضرت امام جاوے صادقی خدمت میں حاضر ہوا ان کو فرماتے ہوئے سنا خدا عالم نے محبت و احترام سے اپنے نبی کو ادب سکھایا اور فرمایا آپ کل عظیم پر فائز ہیں پھر امور اس طرح ان کے حوالے کیے جو کچھ تم کو رسول دے اس کو لے لو اس پر عمل کرو اور جن چیزوں سے منع کرے ان سے دور رہو اور یہ بھی فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کی اور ان کو اس کا امانت دار قرار دیا تم لوگوں نے شیعوں اس کو قبول کیا جبکہ لوگوں نے اس کا انکار کیا خدا کی قسم ہم تم سے محبت کرتے ہیں تم کو چاہتے ہیں جب ہم کچھ کہیں تو تم بھی کہو جب ہم خاموش رہیں تم بھی خاموش رہو ہم تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں خدا نے کسی کے لیے ہماری مخالفت میں کوئی خیر قرار نہیں دیا ہے الکافی جلد ایک صفح دو سو چھپن اس طرح امام اضبان علیہ السلام کا حلقول فل خدا کا قول و فعل ہے ان کے سامنے پوری طرح سے تسلیم ہو جانا ہی سراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دلیل ہے ان کی مخالفت سوائے انحراب اور گمراہی کے اور کچھ نہیں پندرہاں اللہ انہوں قد بشرا بہی منصلف بے نہ آگاہ ہو جاؤ ان کے بارے میں تمام گزشتہ لوگوں نے بشارت دی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ادیا آسمانی کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کسی دین و مذہب کے قائم نہیں ہیں بلکہ وہ افراد دین و مذہب کے مخالف ہیں وہ بھی اپنے ماننے والوں کو ایسے مستقبل کی بشارت دیتے ہیں جہاں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں برس سے ظلم و جور برداشت کرنے والے انسان کے ضمیر میں آج بھی عدل طلبی اور انصاف پسندی باقی ہے یاد الطلبی اور انصاف پسندی کا جذبہ اس حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ایک دن اس دنیا میں ضرور بے ضرور انصاف کی حکومت قائم ہوگی قرآن کریم نے اپنی متعدد آیتوں میں اس طرح کی بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے سورہ انبیاء کی آیت ایک سو پانچ میں ارشاد ہوتا ہے ولاقت خطب نفی زبور ذکر انض ہم نے زبور سے پہلے توريت میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ ہمارے نیک بندے پورے زمین کے وارث ہوں گے توريد انجير زرتشت اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے سولہ الباقى ولا حجتا با آگاہ ہو جاؤ وہ آخری حجت ہے ان کے بعد کوئی حجت نہیں حجت وہ چیز جس سے کسی پر استدلال کیا جائے دلیل پیش کی جائے ایمہ معصومین علیہ السلام کو بھی حجت کہا جاتا ہے اس وقت یہ لقب حضرت امام زمان علیہ السلام سے مخصوص ہے اس وقت پوری کائنات میں آپ وہ حجت خدا ہیں جو زندہ ہیں اور جن کے ذریعے ساری کائنات کو فیض حاصل ہو رہا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں حجت خدا تھے جب حضرت حجت خدا کے ظہور کے زمانے میں تشریف لائیں گے تو امام زمان علیہ السلام کی پیچھے نماز ادا کریں گے امام زمانہ علیہ السلام خدا کی آخری حجت ہے اب ان کے بعد کوئی حجت نہیں ہے اب ان کے بعد قیامت آئے گی سترواں ولا حق ہوں ولا نور و الا امدہ جو بھی حق ہے وہ سب ان کے پاس ہے اور جو نور ہے وہ بس ان کے پاس ہے عربی ادب کے اعتبار سے ان دونوں جملوں میں حق اور نور کو امام زمانہ علیہ السلام کی ذات میں منحصر قرار دیا گیا ہے جو بھی حق ہے وہ صرف اور صرف امام زمانہ کے پاس ہے جو کچھ نور خدا ہے وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے توحید سے لے کر قیامت تک تمام عقائد میں بس وہی عقیدہ حق ہے جن کی امام زمانہ علیہ السلام تصدیق کرے وہی احکام حق ہیں جن کی امام زمانہ علیہ السلام تائید فرمائیں وہ نور خدا ہے یعنی تمام اہل آسمان اور اہل زمین کو بس وہی ہدای عطا فرمائیں گے اٹھارواں اللہ لا غالب الہو ولا منصورا علائی آگاہ ہو جاؤ کوئی بھی ان پر غالب نہیں ہوگا اور کوئی بھی ان پر فتح یاب نہیں ہوگا خدا عند عالم حضرت ولی آصر علیہ السلام کو وہ وقت و طاقت اور وہ اسباب و مرحمت فرمائے گا ہر ایک پر بس وہی غالب آئیں گے روایت میں ہے خدا اند عالم روب سے ان کی مدد فرمائے گا لشکر سے پہلے ان کا روب دشمنوں پر غالب آئے گا اور ان سے مقابلے کی طاقت کو تسلیم ہو جائیں گے لا منصور علی کا ایک مفہوم یہ ہے ان کے خلاف کوئی بھی اتحاد کامیاب نہ ہوگا یعنی ان کے دشمن ان کے خلاف دوسرے دشمنوں کی نصرت اور مدد نہیں کر پائیں گے الا انیسواں اللہ انض واہ حم فی خلق و امین فی شرح و اللہ نیت ہوں آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین پر بس وہی اللہ کے وری ہیں اس کی مخلوقات میں اللہ کی طرف سے فیصلہ کرنے والے ہیں اس کے اسرار اور رموز اور اس کی آشکار باتوں میں اس کے امانت دار ہیں امام زمانہ علیہ السلام زمین پر اللہ کے وری ہیں یعنی اس زمین کے تمام امور کے ذمہ دار ہیں اس ذمہ داری میں غیبت اور ظہور میں کوئی فرق نہیں ہے حضرت علامہ طب نے ولی کا مطلب کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے جس وقت کہتے ہیں کہ خدا بندہ مومن کا ولی ہے اس کا مطلب یہ ہے خدا اس قدر اپنے بندے مومن سے نزدیک ہے اس قدر اس کے امور کا ذمہ دار اور سرپرست ہے کوئی دوسرا اس قدر نزدیک نہیں ہے وہ سراط مستقیم کی طرف اپنے بندے کی ہدایت کرتا ہے اس کو امر ناحی کرتا ہے جو چیز مناسب ہے اس پر اس کو آمادہ کرتا ہے جو چیز نامناسب ہے ان سے روکتا ہے دنیاوی اور آخرتی امور میں اس کی مدد کرتا ہے اس طرح مومن واقعی بھی ولی خدا ہے وہ خدا سے اس قدر نزدیک ہے وہ اس کے امر ناحی میں اس کی پوری طرح اطاعت کرتا ہے وہ ہر چیز کو ہدایت توفیق تائید کو خدا سے حاصل کرتا ہے اور نتیجے میں جنت اور عزوان کو خدا سے حاصل کرتا ہے المیزان جلد دسا اٹھاسی جو شخص واقعان ولی خدا ہے اس کے دو پہلو ہے ایک طرف وہ خدا سے پوری طرح نزدیک ہے اس کی زندگی کی ایک ایک سانس خدا کی مرضی کے مطابق ہے دوسری طرف وہ خدا کی طرف سے مخلوقات کے درمیان تمام امور کا سرپرست ہے علی ان ولی اللہ یعنی حضرت علی علیہ السلام ایک طرف خدا سے اس قدر نزدیک ہے ان کے ہر ایک سانس مرضی خدا کے مطابق ہے اور دوسری طرف سے وہ خدا کی جانب سے تمام مخلوقات کے تمام امور کے سرپرست اور ذمہ دار ہیں اس وقت یہ ولایت حضرت ولی عصر علیہ السلام کو حاصل ہے بیسواں حکمی خلقے خدا کی طرف سے مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں مخلوقات میں صرف زمین اور اہل زمین شامل نہیں ہے بلکہ اس میں تمام اہل آسمان حیوانات نباتات اور جمادات بھی شامل ہیں ہر وہ چیز جو زیور وجود سے آرستہ ہے اس میں شامل ہے امام زمانہ کا السلام ان سب پر خدا کی طرف سے حجت ہے ان کی حکومت کا دائرہ صرف زمین نہیں ہے بلکہ پوری کائنات ہے اکیسواں امین فی و علانیت باطن و ظاہر پر خدا کی امانت دار ہے جس طرح خدا ہر ایک کا خالق اور رازق ہے امام زمانہ علیہ السلام خدا کی طرف سے ہر ایک پر خدا کے نمائندہ اور امانت دار ہے خدا کے تمام خزانوں کی کلید امام زمانہ کے دستے مبارک ہے کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے پاس نہ ہو لہٰذا جس کو جو بھی کمالات حاصل کرنا ہے وہ امام زمان علیہ السلام سے حاصل کر سکتا ہے خطبہ غدیر میں حضرت رسول خدا نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی تھیں ان کی یہ مختصر سی وضاحت تھی خطبہ غدیر کا اصلی موضوع حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کا اعلان تھا دیگر ام معصومین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میدان غدیر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح قیامت تک مکمل نظام ہدایت کو بیان فرمایا ہے یہی وہ واحد سلسلہ ہے جو صبح قیامت تک لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے جو بھی اس راستے سے منحرف ہوگا اور متمسک نہ ہوگا اس کے حق میں گمراہی اور ہلاکت کے سوا کچھ اور نصیب نہیں ہوگا اس دور میں ہدایت و نجات کا واحد راستہ حضرت امام نے زمانہ علیہ السلام کی ولایت تو امامت سے تمسک ہے اور بس